جس میں گفتگو ہوئی اج دن جماعت مبارک میں پچھلے موضوع نو مکمل کرنا چاہوں گا اللہ عالمی صحیح سمجھانے کی توفیق نصیح فرماوے اور سان نو اپنے دا عدو و احترام کرنے دی اور جو و ہونا ہونا بارے مطابق میں سامنے جس گلتے اپنی گفتگو دے اختتام کیا اسی گلے میں سامنے جنابر گفتگو کا آواز کرنا تو انتہائی توجہ اور دہانت میری گل والے پاس کرو تاکہ میں پوری طریقے میں یہ بات سمجھا رہا سی کہ یہ گل زینے رکھو اللہ تعالی وسلم آپ سرکار تو بعد پہلا خلیفہ کون نے سیگی دنو مگر دوسرے خلیفے کون نے حدرت فاروقے کون نے حضرت نے چوتھے خلیفہ کون نے حضرت مولا والی خوشا شیر خدا رضی اللہ تعالی نے ایک گل بات میں جناب پیش کر رہا سی کئی جمعہ پہلے میں یہ گل کیتی سی کہ کی اے جڑی ترتیب ہے نا اے جڑی ترتیب ہے خلافت دی اے جڑی ترتیب ہے کہ پہلا نمبر ابوبکر دا ہووے دوسرا عمر دا ہووے تیسرا عثمان غنی ہوئے ہووے اور چوتھا علی شیر خدا رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دا ہووے اے ترتیب ایسی ہے قران و حدیث دے تے ثابت ہی ثابت ہے یعنی قران و حدیث دے ثابت ہی ثابت ہے یعنی یاد رکھو اے جی ترتیب ہے اے ترتیب اقل کے بھی مطابق ہے اقل بھی تقاضہ کر دی ہے کہ یہی ترتیب ہونی چاہیے اقل بھی تقاضہ کر دی ترتیب ہونی چاہیے سہرا اور آخ لو اس دوسرے مطلب داماد آخ لو ٹھیک ہوگی جم داماد لفظ زیادہ مناسب ہے ایک ہوں سر اور دوسرا کیا ہے دماد دامد ہےکھ لوسر دماد بیٹا نہیں مگر بیٹے کی جا بجا سی ہے نا یا نہیں ادھر ویکو جہاں باپ سسر ہے وہ باپ کی جا بجا ہوندا ہے اور جڑا داماد ہے وہ کس بجا ہوں یاد رکھ لو بیٹے کی جا بجا ہوں یہ دسو باپ دا مقام یا مقام یا بیٹے کا مقام و جی؟ دی نگاہ کے دی اندر ایک ہے ان بیٹا ایک ہے دا باپ باپ کا مقام واپ کا ہی واگ کا ہی وڈا ہوئے گا ادھر ویکنا میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اساں اہل سنت والجماعت دا خیدہ ہے کہ آپ دیاں چار بیٹیاں سن دو حضرت عثمان غنی پاک دے گھر دے اندر اور ایک بیٹی حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی آپ دے درشنیے نے نکاح ہویا ہے اور حضور پاک سرکار دے گھر دے اندر آپ دی سارے نلو قریب ترین زوجہ زوجہ مکرنمہ او حیسن حضرت سیدہ اممہ عیشہ صدیقہ صلی اللہ تعالی علیہ سیدہ اممہ عیشہ صدیقہ اے بیٹی کنہ دیا حیسن حضرت ابو پکر صدیق دیا اور حضرت اممہ حفظہ پاک سالی ماں پاک حضور دیاں گھر والیا اے بیٹیاں کنہ دیا حیسن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دی ہن ویکھو حضرت عثمان غنی مولا علی داماد بن گئے حضرت ابوبکر عمر کیا بن گئے سسر بن گئے سسر دا مقام باپ دی جاہ بجا جاہ ہے اور جڑا داماد ہوندا ہے اوندا مقام بیٹے دی جا بجا جاہ ہے اگر گل ذہن وچ رکھو باپ دا مقام بڑا ہے بیٹے دا مقام چھوٹا ہے جڑے باپ دی جا بجا جاہ ورن گے اوناں دا مقام بڑا گا جڑے بیٹے دی جاہ و جاہ گے اوناں مقام چھوٹا ہوے گا بنسبت بنسبت کی صرف اور صرف اپنے مقصود نو تو سونے ایک گال زین گال گال میں جناب سمجھا چاہنا تحو کہ ابو بکر مقام پہ اللہ کیوں بنے گا کہ ابو بکر صدیق آپ نے بھی بیٹی نکاح اندر دیتی ہے عمر پاک نے بھی بیٹی نکاح اندر دیتی ہے یہ بانگیا سسر مقام بڑھنا ہو گیا اور حضرت عثمان قنی اور حضرت مولا علی انہا دیکھ ہر جاندر نبی علیہ السلام دیا بیٹیاں نے ابو بکر و عمر دی بنسبت انہا دا مقام بات اچھائے گا ہوں سونیاں ادھر ویخنا بیٹی ابو بکر بھی بکر ہے حضرت عمر فاروق بھی پر یاد رکھ لو ادھر ویکنا حضرت ابو بکر نے اندر بھی وڈی سنتا کر کے لمبر پہلا ابو بکر ہوئے گا دوجا عمر فاروق دا ہوئے گا دوسرا عمر فاروق دا ہوئے گا اگے چلو اگے باری آ جاندی حضرت دی اگے حضرت دی یہ ترتیب کس طرح بنے گی یاد رکھو سوال پیدا ہوتا ہے بیٹی ادھر بھی بیٹی ادھر بھی پر عثمان دا نمبر پہلا علی دا اندر کیوں تے سادہ جواب ہوئے گا حضرت عثمان غنی دے گھر دے اندر میرے نبی دیاں دو بیٹیاں سنتا کر کے مقام پہلا ہے علی پاک دے گھر دے اندر ایک بیٹی ہے تا کر کے مقام تباں بن گئی گل سمجھ ائی کہ کوئی نہ یعنی یہ سموت عقل بھی تسلیم کر دی ہے مگر میں جیسے گالوں سمجھان دیا اپنی گفت گودہ اختتام کی تانسی اوہ میں گال دوبارہ پھر پھلے ذہن نشین کرنا چاہنا کہ گال ذہن چرکھو دل دماغ دندر پوری طرح محفوظ کر لو رتی برابر بھی شاکرہ کرو کہ اے جنہی خلفادی ترتیب ہے اے جنہی خلفادی ترتیب ہے یعنی پہلا نمبر ابو بکر صدیق آب لفظ ایک نومی نہیں فرمایا اس دنیا ہے کہ حضور پاک سرکار تعلیم وسلم آپ نے دنیا تو ترا تن صاف واضح موجن کر کے اپنی خلافت بکر ہو ہو گیا نہ مولا علی پاک نے نہ مولا علی پاک نوجن فرمایا ہے نہ ابو بکر صدیق نو مجن فرمایا ہے ہاں مسلح دے کر کے میرا نبی اشارہ ضرور کر گیا ہے تاں کر کے جدو خلافت ابو بکر صدیق کی گل ہے مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہے بکر دے ہاتھ دے بیعت کیوں نہ کریے مسلے دا امام نبی بنا گیا ہے تخت دا امام صحابہ نے بنا چھوڑا ہے روایت میں توجہ ہے ابو دبو شریف کے حوالے رسول اللہ, اللہ علیہ وآلہ وسلم علالت دے ایام نے مرض دے ایام نے وسال دے قریب دے دینا دی گل اے میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار گھر دے اندر تشریف فرما نے اپ نے فرمایا بلال جا کے میرے یاراں نو دے جماعت کراؤ اج میرے کول مصلے تے کھڑا نہیں ہویا جاوے گا کسے نو کو جماعت کرا چھوڑے صحابی باہر نکلا اے حضرت بلال ہم شی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ابو بکر شدید نظر نہیں آئے فروخ سے نگاہ پیے فاروق آدم سے نگاہ پیے فاروق آدم جسے گئے مسلے پہ جا کے آپ کی آواز بڑی بلند سی جدو بولتے سنتے بڑی اچی آواز بولتے سن جدوں مسل آئے نے مسل امام آئے ہیں سی دیاں کرن دی ساطرہ آپ نے فرمایا سن طریقہ ہے کہ جدو جماعت لگے سفا کرن پرو کہہ دسلے آئے آپ نے فرمایا نبی گلاموں اپنیا کر لو اچھی آواز کے نال آئے حالے تک تکبیر نہیں آکھی آواز فرو کے آزم دی میرے نبی کے کن پہ حضور دے کنا دے اندر پئیے سنیاں ذرا غور نال سنیاں جائیں میرے مدینے دے تاجدار دے کرنا دے اندر پئیے آپ نے جے جی دو آواز سنیے فاروق اعظم دی پتہ لگیا ہے فاروق اعظم مصلا امامت آ گیا ہے میرے نبی جلدی نال اپنی چار پائی ٹوٹھے نے حالانکہ علالت دی بنا تے مسجد دے اندر تشریف نہیں لے آئے ابو تبو کی روایت نہ ہوئے فکیر جِمے دار ہوئے گا الفیتا نہیں ہایا جدر نہ ہوئے فقیر جمے دار ہوئے گا یہ درمیش میرا مدین ایدہ تاجدار باوجود مرضی تکلیف دیں آپ سرکار اٹھے نے جلدی نال مسجد تشریف لیں کے آئے آپ نے فرمایا لا لا لا تینورہ فرمایا فرمایا خبردار خبردار خبردار فرمایا ابو خواہ فادہ بیٹا ابو بکر ہوئے خبردار میرے مسلح امامت اتے کوئی دوجانی کھلو نہ تینا وجو نہیں فرمائی نے در رو خان سبحان اللہ آ سجنا دروے قسم خدا دی کر گیا نوا کیا پیار ڈاٹا پیار میرے متینے د تاجدار اپنے غلام ابو بکر صدیق عمر عمر دے نال وی تاڈا پیار پر جدوں عمر مصلی کھلوتا ہے مصلی تے کھلوتا ہے میرا مدینے دا تاجدار اپنی چار پائی تو باوجود مرض دے باوجود تکلیف دے باوجود علالت دے آپ سرکار اپنے بستر شریف دوٹ کے آئے نے حالانکہ پہلا اپ سرکار تے شریف ہے اپ نے فرمایا کسے وقت جماعت کرا چھوڑے اج میں مسجد دے اندر امامت واسطے نہیں ہو سکدا پر میرے مدینے دے تاجدار نے جدوں ویکھیا اے سلیتے آج عمر کھلو گیا ہے ابو بکر نہیں آیا ابو بکر دے ہوندیا دو جاں کیوں آ گیا آئے میرا مدینی دتائیدار جلدی نالا آپ کے آئے آپ نے ترائے بارا فرمایا اللہ, اللہ اللہ اللہ فرمایا خبردار نانا ناراں ناراں آپ نے فرمایا ابو بکر ہوئے تے پھر ابو بکر تو علاوہ میرے مصلے تے اور دوجا کوئی نہیں کھلوانا چاہیدا اور دوسرا میرے مصلے نہیں آنا چاہیدا میرا جی کردا ہے میں اک اور بھی ایتھے روایت سنا چھوڑا بخاری شریف دے اندر کتاب المناقب دے اندر میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر اک بوڈی مائی حاضر خدمت دی ہے عرض کردی اللہ ج پا لا میرا مسئلہ حل کر چھوڑو آپ نے فرمایا کل آج نہیں کل آر کل میں ہوا مطلب کہ تا بھی سال ہو جائے تال ہو جائے آپ نے فرمایا پریشانی کی گل نہیں ہے اگر کل آ ہوا پھر میرے ابو بکر ویل جا ابو ابو بکر مسلے تحمد خرا کر کے جا رہا ہوں سجنا درویشنا درست میری بات نیا جی میں گل کر رہا سا اے جری ترتیب جڑی میں پیچھے پچھلے جو میں پچھلے تو پچھلے جو میں چھوڑ کے گیا لا ادھر ویکھنا سونیا اے جری ترتیب میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم عام سرکار دے خلفاء دی ترتیب عام سرکار دی خلفاء دی ترتیب پہلا خلیفہ ابوبکر دوسرا خلیفہ فاروق اعظم تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی چوتھا خلیفہ مولا علی مشکل کو شاہ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ قسم کر کے انا اے ترتیب اے اس رام نے اپنے, نال اپنے اور اتفاق نال میرا نبی کر کے گیا میرا نبی ترتیب مرضی مطابق اور میرے نبی کی منشا بھی یہی سی میرے نبی دی رضا بھی یہی سی میرے نبی دی چاہت بھی یہی سی پہلا نمبر بو بنکر ہونا چاہیے ہے دِن کا ہونا چاہیے کیوں? او سونے آئے درویخ میں اسی گل نمجہ پچھلے جمعے گل چھوڑ کے کیا نا یہ ترتیب میرے نبی نو کیوں منظور تھی قسم خدا دی کر کے آنا میرے نبی علی اسلادو اسلام دل یار سوا لکھ نے کول یار سوا لکھ نے نبی بھی سوا لکھ نے وہ درویف سے میرے نبی تے سہابی بھی سوا لکھ نے وہ جڑا نبی ہوتا ہے وہ نمائندہ ہے خدا ہومائند نمائندہ ہوں اور جا سبی ہوں وہ متینے کے تاجدار کا نمائندہ ہوں رب نے شان دی کھیتی ہے رب نے دسیا ہے وہ سونے آ جن نمائندے میرے ہو میںے ہو جنائیں میرے ہونگے اینمائندے ترتیب ہے یہ ترتیب نبی کی مرضی حضور نے معین نہیں فرمایا میرے نبی نے معین نہیں فرمایا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا حضور نے معین نہیں فرمایا پر یہ گل یاد رکھا جی یہ جڑی میرا نبی جان دا اینسی ایویں ہونی جاندی ہے او کیوں سوا میرے نبی دے صحابہ نے ہر ایک میرے نبی دا یار اعلی بھی ہے بہترین بھی ہے زبردست بھی ہے بے مثال بھی ہے جنتی بھی ہے اے در اگر جنابے والا او سوا لاکھ دا خلاصہ کڈیا جاوے سوا لاکھ دا خلاصہ کڈیا جاوے تے 10 ہزار او بندے نے 10 ہزار او بندے نے وہ جنہ جناب والا فتح مکہ دے موقع دے تے نبی کلا تم دے نام آئے سر مکا فتح جنہوں پورنیہ سوا لکھ دے دس ہزار مکا فتح آئے سر نچوڑ کٹو یا پندرہ سو جنہ نے میرے نبی ہوں دے مقام سے ہدا دے مقام سے سوا ہزار یری۔ چودہ پندرہ سو خلاسا بن جان گے انگو مزید نچوڑ کٹیا جائے ان مزید خلاصہ ترائے سو میرے نبی وہ جنا میدان تھی اگر انہوں کا نچوڑ کٹیا جائے اگر ان بھی خلاصہ کرے تو چالیو بن جان گے چالیو بن جان گے جنا میرے نبی کا کلما پڑیا ہے اگر چالی کا بھی اگو جناب خلاسا کٹیا جائے وہی مجمعین آخیا جہ چار انجنے سن جنہ سی نبی بڑی نصیب ہوئی ہے میرے نبی نے تربیت بھی بڑی آلہ فرمائی ہے سارا کی بڑی تربیت فرمائی ہے پر دی دی تربیت تربیت ہے او چھوٹی ربلا لمی جلا مائی دل کریب نے ادھر یاد رکھ لارا خوبیاں بھی بڑی سن کمال بھی بڑے سن شانا بھی بڑیاں سن پر ہر ایک رو میرے مدینے تاجدار روپیہ دے اپنی تعلیم دے اپنی نگاہ دے نال جدا گانا ممتاز خصوصیات اور جناب والا خوبیاں دے نال نوازیا ہے کئی انج دیاں گلاں سن جڑے ابو بکر دے کول ہے اگر کلی فضیلت ویکھو تے پھر ابو بکر دا امر پہلا ہوئے گا عمر اے فاروق دا بعد اچ ہوئے گا عثمان اے غنی انہاں تو بعد ہوئے گا علی شیر خدا دا انہاں تو بعد ہوئے گا پر کئی گلاں دنیا نے جڑیا ابو بکر کول نے پکایا ترایا دے کول نہیں نے ادھر ویخنا سنیاں دا مسلک تھوڑا نہیں ہے دا مسلک الحمدللہ قسم خدا دی کر کیا والے نہیں ہاں نفرت والے نہیں ہاں اچھا گوت والے نہیں وڈیریاں نے سبق سکھایا ہے خبردار وہ نبی تیار تیار رہ گئے وہ گلیا دے دربار دربار رہ گئے اگر دربار سے کتا بھی ہوئے وہ بے ادبی نہ کرے۔ بھی سلام کر چھویا جے سمجھ میں نہ سجنا درد تو بولو نا سبحان اللہ درا اوچی بات نہ بولو نہ سبحان اللہ ادھر ویخنا سجنا سنت وجوہات متینے کا میرا تاجدار اچھا نو خصوصی تربیت ہر ایک دول اج دیا خصوصیت نے جیڑا دوسرے کو سن علی کوئی خصوصیت دیا سن کئی بوٹیاں سن جے ترائے کول نہیں سن کامل اکمل سارے یار میں پر میرے نبی نے کئی کلام ون ون کی عطا فرما چڈیا نے ادھر ویخنا ستیق, ستیق ابو بکر بھی ہے صدیق عمر بھی ہے صدیق عثمان بھی ہے, علی بھی ہے پر اندر جو مقام ابو بکر دا ہے کسی کا نہیں ہو لگتا فاروق ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے عثمان بھی ہے علی بھی ہے پر یاد لے فاروق آزم صرف عمر ہی ہوئے گا اگر سخاوت کی گل کرنا ہے سبوکرا ہے عمر بھی, والا ہے، عثمان بھی والا ہے، علی بھی والا ہے، پر جہاں مقام گل پر فتح زلفکار اگر خیبر دا اے مقام علی دا ہے، اور کسے کا نہیں ہو سکتا جو نا سبحان اللہ ادھر میں دا تاجدار تربیت تیار کر کے گیا ہے میرے نبی نے خصوصی تربیت فرمائی ہے میرا مدینے دا تاجدار یہ چاہتا آپ آپ رضا سی آپ دی مرضی سی کہ میں نو تیار کر کے جا رہا ہوں آپ دی منشا سی آپ چاہتے سن کہ میری امت باد چار چار میری امت دی رہنمائی کر امت کی ہدایت کرن چارے ہدایت کا سمان کرن چارے امت دی رہنمائی دا سمان کرن کر کر میرا مدینے کا تاج یہ چاہا جی ہوں سونے ترتیب میرے نبی کی مرضی کے مطابق بنیئے؟ ابو بکر صدیق دا سال میرے نبی ہو رہا سن تیرہ ہری حدرت فاروق آدم کا وسال کدو ہو رہا ہے سن چوبیس یا پچیس نو حضرت اسمانے کنی کا پینتیس نو ہو رہا ہے حضرت مولا دی مشکل گشا کا چالیس نو ہو رہا ادھر ویخنا توج ابو بکر صدیق کا حضرت فروخ آ چوبیس نو حضرت عثمان دا پینتیس نو حضرت مولا چالیس نو اگر پہلا نمبر مننے ابو بکر دا میرے نبی دی رضا منشا پوری نہیں سی ہونی ہے نا نہ پہلا اگر مننے علی مشکل کشا دا آپ بن جانے نبی تو بعد خلیفہ ہونا چالیس نو ہونا سی ابو بکر تیرہ وسال ہو گیا امر چوبیس نوال ہو گیا اسمان پینتیس نوال ہو گیا امریکی راہمائی کی تھی علی نے کی تھی ابو بکر بھی رہ گیا امر بھی رہ گئے اسمان بھی رہ گئے انہ دیا جیڑیاں خوبیاں سننا تو فائدہ کون اٹھا تو فائدہ کون اٹھا ای خوبیاں تو فائدہ کون اٹھانا قسم خدا دی کی کرکیا نا ترتیب انج دی بنی ہے پہلے واری ابوبکر دی آئیے ہے عمر محروم نہیں ہوا عمر دی اس بعد ائی ہے عثمان غری محروم نہیں ہوئے عثمان دی واری ائی ہے حضرت مولا علی مشکل خوشہ رضی اللہ تعالی ਆ ਆ محروم نہیں ہوئے উম্মت نے چاراں نے چاراں دیاں صلاحیتاں چاراں دیاں خوبیاں تو فائدہ اٹھایا ہے ہن جیڑا اس ترتیب دا انکار کرن والا ہوے گا بد دماغ ہے جیڑا اس ترتیب دا انکار کرن والا ہوے گا او میرے نبی علی صلاۃ و سلام دی رضا کے خلاف کام کر رہا ہے خیر یہ تے پچھلی بار جیڑی گل کیتی سی اونوں کھول کے سمجھایا ہے میں جیڑی گل کرنا چاہندا سان جیڑا نقطہ سمجھانا چاہندا لا اوے سمجھانا چاہندا تھا کہ میرے نبی علیہ الصلات والسلام دی سیرت پاک دا باب اپ دی سیرت پاک اگر پورا فائے راشدین دی زندگی نو پرہ دے دیوے حضور دے چار یاراں دی زندگی نو پرہ کر دیو میرے نبی دی سیرت مکمل نہیں ہوندی گہرا تعلق ہے میرے نبی چار وہ سونے میں یہی گل سمجھان لگیا وا بڑے روک نال سنیا جے گور رنیا جی میرے نبدی مدینے دے تاجدار آپ دے دل کئی تمنناوا ہے سن کئی آردواں ہے سن کئی چاہتا ہے سن آم انج ہونا چاہی دا ہے آ کم انج ہونا ہے پر میرے مدینے دے تاجدار کسے حضر دی بنا کسے مجبوری کے بنا کم نہ کر سکے آپ دنیا تو چلے گئے اوہ جناتے والا میرے نبی رضا آم ہونا چاہی دا ہے کوئی کم ابو بکر نے پورے کیتے نے کوئی کم عمر فاروق نے کیتے نے کوئی کم عثمان غنی نے پورے کیتے نے کئی کم حضرت مولا نہیں مشکل کشاہ نے پورے کر چھوڑے اہی گل سمجھانا ما یہ درویخ تا کر کے اص آخنے اسلام کا زمان میں سکا پیتا دیا ہے رل کے پڑھ لو اسلام کا ضمان میں سکا دیا ہے اسلام کا سمان میں سکتا بٹھا دیا ہے اپنی مثال آپ ہے یاران گو صفا تو بچو ہے نا سجنا درد بولو نا سبحان اللہ ادھر میخلا سجنا میرا مدینے داجدار شریفا کرتاب نے نبوت دا ہے دعوی کرتاب نام سنیا ہوئے گا کتاب نے نبوت دا کی ہے میرے مدینے کے دا تاجدار نے لشکر روانہ فرمایا حضرت اسامہ بن زید اسامہ بن زید کی قیادت کے اندر لشکر روانہ فرمایا ادھر لشکر روانہ ہوا ہے کئی تو چند ایک دن گزرے نے میرے نبی دا دا وصال وصال ہو ہو گیا بھی ہو گیا اے اے اے اور لشکر واپس آ گیا میرے نبی کی تمنا سی کتاب قتل ہو جائے پر قتل نہیں ہو سکیا قتل نہیں ہو سکیا آپ دا وصال ہو گیا لشکر واپس آ گیا جدو ابوبکر بکر ستھی خلیفے بنے نے خلیفے بنے نے آپ نے فرمایا جڑا لشکر مدینے کا تاجدار روانہ کرے ابو بکر انہوں روک نہیں سکتا فرمایا چلو جاؤ جہاد کرو یارہ نے مسئلہ بن جائے گا ساڈے کول فوج نہیں ہونی اور سجو خبیوں بڑے بڑے مرتا گئے نڑے بڑے بائیمان ہو گئے نہ مدینے پہ حملہ کر چڑنا ہے ابو بکر سدیق نے روکے فرمایا فرمایا یارو مدینے نال جو بڑھتا ہے مر جاوے جڑا لشکر مدینے دے تاجدار نے کی تازی انہوں ابو بکر روک نہیں سکتا انہوں ضروری روانہ کرے گا اس لشکر نے جا کے پھر مسیلمہ قداب انہوں قتل کیتا ہے یہ درویقنا مسیلمہ قداب انہوں قتل کرنواستے دوبارہ لشکر روانہ کرنوالا کون ہے ابو بکر ہے روانہ نے کیتا کی سی مدینے داجدار نے کیا واپس آ گیا ہے آپ دی زندگی دی اندر وہ قتل نہیں ہو سکیا مسائل کتاب قتل نہیں ہو سکیا خواہش ضرور سی پوری کن کی ابو بکر صدیق نے میرا مدی دا تاجدار رمضان شریف دا مہینہ تئیس کی رمضان شریف دی رات نو میرے نبی نے ایک دن دا وقفہ کیا پھر پچیس نو پڑھائی نے پھر ایک دن دا وقفہ بخاری کی روایت دا. پھر ستائیس نو پڑھائی نے سہ پائیک ن نے جب پتا لگیا ہے وہ خود مدینے کا دا تاجدار تراویاں قران پڑھدا ہے ثواب بڑا ہوندا ہے صحابہ کرام دا مجمع لگ گیا ہے مسجد نبوی دے اندر جدوں 28 تراویض آئیے حضور نے تراویض فنانا نماز پڑھائی تراویض نہیں پڑھائی آپ سرکار اپنے خیمے دے اندر جیڑا مسجد نبوی دے اندر لگیا ہوا سی اپ اس خیمے دے اندر چلے گئے آپ سرکار اس خیمے دے اندر چلے گئے کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے گرد تیرے یار پیارے ہوں گے ادھر بیخنا صحابہ اکرام در خیمے دے بارلے پاسے حجوم لگ گیا ہے حضور پاک سرکار آپ اپنے خیمے دن در تشریف فرما رہے نے جدوں صویر ہوئی ہے حضور نے فجر دن ماز پڑھائی ہے آپ نے پانچ دن در خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا یارو۔ میو پتا میرے خیمے آس پاس کھلوتے ہو پر میں باہر نہیں آیا میں تراویاں نہیں پڑھائی سی تراوی بماعت ہو جاؤ میں بعض جماعت تراوی پڑھائی پتا میں با جماعت پڑھاوا گا پھر تراویاں فرض ہو جا گیا میرا جی ضرور کردے تراویاں با جماعت ہونی چاہیے پر میں با جماعت اس واسطے نہیں پڑھان دا کہ کھاڑے تے فرض نہ ہو جاون اون میرے نبی دی تمنا سی کے تراویاں با جماعت ہونیاں چاہی دیاں پر مجبوری سی مجبوری دی بنا تے میرے نبی نے با جماعت پڑھائیاں نہیں کہ تے فرض نہ ہو جاون پر جدوں زمانہ عمر دا آیا ہے اپ نو پتہ لگ ہے او نبی دی مرشا ہی ہے کہ تراویاں با جماعت ہونیاں چاہی دیاں نے پر مجبوری سی تا نہیں پڑھائیاں او میرے نبی دی عمر نے پوری کر کے تراوی بات جماعت پڑا چھوڑیوں نے کوئی میرے نبی دی مرضی ابو بکر پوری کر رہا ہے کوئی عمر فاروق پوری کر رہا ہے گیتلو ہن عثمان غنی دی گل سناناวะ رضی اللہ تعالی عنہ اے در ویکھنا پہلا حدیث پاک سن حدیث پاک سماعت کریا جے کتاب الجہاد بخاری شریف جلد اول دے اندر میرے نبی دا فرمان لکھیا ہوئے آقا انامدان اور مدنی تاج دار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم بابا جی سارے متوجہ ہون گے توجہ ہے نا میرے والے ویکھو میرے والے ویکھو حضرت سبحان اللہ تو میں سنانا سی جانا سر کتاب میرے نبیم سلام گور گل سنیا جے حضرت حرام پنتے محلان ایک پاک نے ایک بی بی پاک نے حضور انہ در جانے سن بڑھی مائی بی بیوی حضور کھانا پیش کر دی حضور کھانا پیش کر دی آپ نے کھانا تناول فرمایا لیٹ گئے جقدم اٹھے نے خوشی نان آپ کا چہرہ کل کلایا جائے مسکرا رہے نے حضور نے فرمایا ارج کی بی پاک نے لجپالا لجپالا اس قرآن کیوں رہا جے حضور نے فرمایا ہے میں اپنے غلامانوں اپنے امتیاں انہوں بیکھے آئے خواب دے اندر او بیری جہاں انجل لگ جائے جی میں تختوں دینے اے جیلے جہازوں نے سمندرہ دے اندر چلنوالے حضور نے فرمایا میں بیکھے آئے سمندر ہے سمندر دے اندر تخت لگے ہوئے نہیں تھے میرے غلام تختوں تے بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں نہیں تھے کافرانہ جہاد کر رہے میرے نبی نے خواب دندر کی دیکھ آئے کہ حضور دے غلام بحری جہاد بحری جہاد کر رہے ہیں ایک ہے زمینی جہاد وہ تے حضور دے زمانے دندر بھی ہونداری آئے پر میرے نبی سرور سرکار دے زمانے شریف دندر بحری جہاد جہاد سمندر دے اندر کافرانال جہاد نہیں ہویا نہیں ہویا حضور نے دیکھ آئے مسکر آپ ہے مسکرا پہ. او میرے غلام جرے سمندر دے اندر سفر کر کے کافرانہ جہاد کر رہے نے میرا نبی جدو میں خدایت حسدہ مسکراندہ آئے اے کتے سونے پہ لگ دے نے کتے سونے لگ رہے نے میرا نبی چاندہ دی کہ میرے غلام بیری جہاد بیری سمندر دے اندر جاؤ کے سفر کر کے کافرانہ جہاد کر پر آپ دیئے منشاہ آپ دی زندگی دے اندر پوری نہیں ہوئی غور نال ہن قابو ہو کے گل سنیا جے اس منشاء نو کینے پورا کیتا ہے، پورا کرن والا عثمان غنی اے پورا کرن والا عثمان غنی اے مشورہ دین والا سیدنا امیر معاویہ اے توجہ نہیں فرمائی دردانہ اخراں بول ہونا سبحان اللہ سفر کر کے جہاد کرشکر اس سپا سلار سید نہ امیر معاویہ ہے میرا نبی خواب کے اندر ویخ ویک کے مسکرا رہا ہے میرا گلام کس شان کافرا نال جہاد کرن جا رہا ہیں یہ درویخ میرا نبی امیر معاویہ نو امیر معاویہ مابیا دلش کرو کر دیکھ کے خواب جی اندر مسکرا وے و دا میرے مدینے تاجدار تعلق نہیں ہے وہ سن ہوں چرالی کا نا سن کے بھی خوش ہوا ہوا نا سن کے بھی خوش ہوا ہوے۔ ایے ایے ایذرا ذو سبحان اللہ میرے نبی دی منشاء سی مرضی تھی کہ اس سمندر دے اندر سفر ہوئے تے قافرا نال جہاد ہوئے اس منشاء کی نو نے پورا کیتا اے حضرت عثمان غنی نے کیتا اے پر مشورہ دین والا کون اے او سیدنا امیر معاویہ اے اس لشکر دا سپاہ سالار کون اے جہاد کرن والا کون اے پتہ والا کون ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ خطالہ آم سرکار نے ہوں گ در ویخرخ درویخ, درویخ میرے نبی دی کوئی مرضی حضرت ابو بکر پوری کر رہے ہیں کوئی حضرت لگیا ہے ہزور کا دربار لگیا ہے میرے نبی نے مالے خریم تقسیم کیا ہے تے کے جنابے والا سو گو گز, گز لما لمیاں ٹنگا چوڑیاں کر کے نبی کے دربار کلو گیا ہے آخلا الا اتق اے محمد رب کو ڈر اے محمد رب کو ڈر او جھلیا رب کلنڈر دی گل تے ضرور کردا سی پر محمد دے دربار دا احترام نہیں سی جاندا محمد پاک دے دربار دا ادب نہیں سی جاندا اونے آکھیا اتق اللہ اتق اللہ رب کو ڈر رب کو ڈر او میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا اگر میں نہیں رب کو ڈرਾਂ گا تے پھر ہور کون ڈرے گا حدیث لمبی ہے او میرے نبی نو کاند دے نبی ہوا کد دے کٹورے یاد رکھے کدی بھی سنی نہیں ہو سکتا پکا زمانے دا خارجی ہوئے با. وقت بھی میرے نبی کا دربار فرمایا پچھانو ایسی اولاد ہوئے گی قرآن بڑا پر قرآن انہوں نے حلق تھلے نہیں اترے گا ان کا کرتوت ہے اور میرے نبی نبی دے کے بھی اور, کر کے ہوئے اور, یاد رکھ لینا اور بھی دی نسل کہ کوئی نہیں در بولو نا سبحان اللہ کے آئے حد اٹھے تلوار کٹ لیے تلوار نے تلوار اگر حکم دا سر اڑا دا حضور نے فرمایا نانا یہ کب نی کرنا ضرور کیا ہو فرمایا لوکہ نے گلنہ کرنی محمد اپنے غلامہ نے یہ قتل کی دی جا رہا محمد اپنے نازیہ نے یہ قتل کی دی جا رہا ہے میرے نبی دی مرضی ضرور سی میرے نبی دی منشا ضرور سی انہوں قتل ہونا چاہینا ہے پر میرے نبی نے کام نہیں کرایا لوک گلنہ کرنگے پرجدوں کا اللہ یہ مولا لی دی تلوار چار ہزار نو پڑھ کے سٹیا ہے دسیا ہے مرضی نبی اور مجبوری سی اج علی نے نبی مرضی نو پورا کر سوڈیا جو ہے لہذا میں کی سمجھایا ہے میں موڈے بنیا سی کہ چارا دی زندگی نو پرانچ کرو نا چکرو نا چارا دی زندگی نو پرانچ کرو محمد پاک کی شکیلت کا باپ بھی کتاب بوڑی رہی ہوں جنجل جنجل کہ میرے نبی دی مرضی سی، منشا سی، آرزو سی کہیاں کمان دی۔ اپنی زندگی دندر پورا نہیں فرما سکے کئی کما نو ابو بکر صدیق نے پورا کیا کیڑا کام سیلم کتاب نو ختل مرضی سی مگر زندگی شریف کم ہو سکیا نہیں پورا کی نہیں نے جہادی مگر اس منشا نو کی پورا اسمان نے جہاد ہوئے مرضی پورا کیتا ہے؟ عثمان اخارجی قتل ہونا چاہیے مرضی سی مگر اس مرضی نو پورا کیتا ہے؟ مولا علی مشکل سیفرما یار الحمدللہ رب